سے جس کے تعلق عقیدہ سے نہیں ہے تعریف سے ہے تو یہ کہ یہ موجودہ فلسطین میں یہودیوں کی حکومت کس طرح قائم ہوئی ہے اصل میں یہودیوں کی جو حکومت تھی وہ مصر میں تھی فرعون مصر میں تھا اور حضرت مرشا علیہ السلام کی تربیت بھی مصر میں ہوئی تھی یہودی بنی اسرائیل بھی مصر میں گئے تھے شروع میں تو یہ مظلوم رہے اور بعد میں حضرت عموسی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے وہاں پر ان کو حکومت دی تو اصل جو ان کی حکومت تھی وہ کہاں تھی مصر میں تھی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت تک یہودی فلسطین پر قابض تھے ان کی وہاں پر بھی حکومت تھی. مصر میں تھی بلکہ پوری دنیا میں تھی لیکن ان کی وفات کے بعد پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور ان کی دو حکومتیں بن گئیں ان کی کتنی حکومتیں بن گئیں دو حکومتیں بن گئیں اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاف ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کمزور کر دیتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنتریسٹھ قبل میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے سنترینسٹھ میں رومیوں نے ان پر حملہ کیا جو اس وقت بت پرست قسم کے لوگ تھے اور اکثر ان میں عیسائی ذہن کے تھے تو انہوں نے ان پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اس کے بعد سے یہودی در بدر ہو گئے خانہ بدوشوں کی زندگی ان کی گزری ہے اور اٹھارہویں صدی تک یہ اسی کیفیت میں رہے اٹھارہویں صدی عیسوی تک یہ اسی طرح در بدر رہے کبھی کہاں کبھی کہاں کوئی ٹھکانہ ان کا خاص نہیں تھا اس طرح کہ وہ بکریوں کے ریوڑ پڑنے والوں کا خیال ہوتا ہے پھر سن انیس سو بیس میں سن انیس سو بیس میں برطانیہ نے یعنی یو کے نے جا کر فلسطین پر قبضہ کیا اور یہ اس کی ترقی کا یعنی یو کے کی ترقی کا انتہائی عروج کا زمانہ تھا بہت سارے ممالک اس کے قبضے میں آ گئے ان میں ہندوستان بھی افریقہ بھی اور بدنی کون کون سے ممالک تھے تو اسی طرح فلسطین جو ہے یہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا اور برطانیہ کے قبضے میں آ گیا لیکن اس کا نقصان ہی ہوا کہ بیچ میں جب مسلمان یہودیوں پر حالات آتے رہے تو یہ فلسطین کی طرف جاتے رہے اور وہاں رہائش اختیار کرتے رہے وہاں پر رہائش اختیار کرتے رہے اور جب برطانیہ اس پر قابض ہوا فلسطین پر تو پھر تو یہودی بہت سارے وہاں پر منصوبے کے تحت بھیجے گئے ان کو وہاں بسایا گیا اور آباد کیا گیا تو انیس سو بیس میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا ہے اور انیس سو چوالیس میں انیس سو چوالیس میں وہاں پر اتنے یہودی جمع ہو گئے کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے اپنی فوج بنانی بھی شروع کر دی اور مسلمانوں کے علاقوں میں جاتے اور وہاں پر لوٹ مار کرتے اور وہاں پر لڑائیاں ہوتی اور حالات وہاں پر اچھے نہیں رہے چودہ مئی سن انیس سو اڑتالیس چودہ مئی سن انیس سو اڑتالیس مئی کی چودہ تاریخ کو نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہاں یو کے نے وہاں فلسطین کا قبضہ چھوڑ دیا اس کے چھوڑنے کا اعلان کیا اور جیسے ہی اس نے چھوڑنے کا اعلان کیا تو اسرائیل نے فوراً اپنی حکومت کا اعلان کیا چودہ مئی سن انیس سو اڑتالیس ہی کو یو نے برطانیہ نے اپنی حکومت اپنا تشدد وہاں چھوڑ دیا اپنا اقتدار چھوڑ دیا اور اس کے چھوڑنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کیا اور جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ڈیوڈ ابن گوریان یہ ان کا پہلا وزیر اعظم رہا اور اسی نے یہ اعلان کیا اور اس طریقے سے وہاں پر اسرائیل میں یہود اسرائیل کے نام سے یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی اب ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو پڑنا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں پر جو مسلمانوں کی عرب حکومتیں تھیں وہ ملے ان میں شام لبنان اردن عراق مصر اور سعودیہ وغیرہ ان سب نے مل کر اسرائیل کی حکومت پر حملہ کیا لیکن بدبختی کے مارے ایک سال تک یہ جنگ جاری رہی اور انیس سو انچاس میں عربوں کو شکست ہوئی یعنی اتنے سارے ملک جمع ہوئے اور بقول ہمارے مفت عثمانی سردان برکات کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر سارے مسلمان جمع ہو کر اس پر صرف تھوک دیں تو یہ ان کی تھوک میں ڈوب کے مر جائے جس الحمدخصص میرے تو انہوں نے یہ کہا تھا اس پر کوئی بات آئی تو پتہ نہیں تو یہ فرمانے لگے یہ اتنا چھوٹا ملک ہے لیکن یہ سارے ملک جمع ہو گئے انہوں نے اس کے خلاف جنگ کی اور پھر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو سکی اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس وقت عرب جو تھے وہ اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ کمپریسی کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ حاریب الاروبہ اسرائیل آجم ہے یہ جی ہمارے بیچ میں یہودی عرب نہیں ہے یہ جی ہمارے بیچ میں کیوں آیا عرب کو ہم یہاں برداشت نہیں کریں گے تو جب لڑائی پمپریسی کے لیے ہو عاصبیت کے لیے ہو تو وہاں پر اللہ کی مدد نہیں آتی تو ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد نہیں آئی اور اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا یہ جی ہے موجودہ فلسطین میں اسرائیل کی حکومت اس کے کچھ اور بھی اسباب ہیں مثلا ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو آج کل انڈیا گجرات میں ہو رہا ہے کہ وہاں پر ہندو کیا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں کو بہت مہنگی قیمت کے ساتھ خرید رہا ہے اور مسلمان پیسے کا اندھا عاشق بن کر اپنی زمینیں بیچ رہا ہے لیکن وہ فلسطین کی تاریخ پر نظر نہیں کرتا کہ اس کا آگے جا کر کیا نقصان ہوگا فلسطین میں بھی عربوں کے ساتھ یہی یہ ہوا یہودیوں نے وہاں پر زمینیں خریدنی شروع کر دی اور بہت مہنگے داموں خریدنی شروع کر دی اور فلسطینی عربوں نے ان کو اپنی زمینیں بیچی ایک تو انہوں نے یہ گڑبڑ کی زمینیں مہنگی خریدیں اب جب انہوں نے قانونا ایک زمین خریدی ہے اور وہاں پر اب اگر وہ اپنی فوجی چھاونی بناتے ہیں یا اپنا گھر بناتے ہیں یا اپنی کوئی عبادت گاہ بناتے ہیں تو اب مسلمان کو اعتراض کا کیا حق ہے مسلمان نے خود وہ جگہ بیچی نہ بیچتا دوسرا یہ کہ مسلمان کی مصیبت یہ ہے کہ اس کی نظر دور سے نہیں ہوتی یہ ظاہری فائدے پر ہوتا ہے یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں اب مثال کے طور پر ایک فلیٹ ہے اس میں تقریباً تین فلور ہیں ایک یہ سب وہ ہے جو زمین کا ہے گراؤنڈ فلور اب ظاہر ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو اوپر ٹاپ فلور ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے تو دوسری صورت انہوں نے یہ جی بھی کی کہ وہاں پر گراؤنڈ فلور جو ہیں وہ سارے خرید دیے گراؤنڈ فلور بہت سارے فلیٹوں میں انہوں نے خرید دیے اور مسلمان خوش ہے کہ چلو میں ٹاپ فلور پر رہے رہا ہوں اب جب وہ عمارت کی وہ مخصوص مدت گزر گئی کہ جس وقت کے لیے وہ عمارت فائدہ مند ہے تو اس کے بعد اسودی نے کہا کہ بھئی تم اپنے فلور کا انتظام کرو میں نے اس بلڈنگ کو گرانا ہے اور میں نے دوبارہ اپنے لیے آباد کرنا ہے اب چونکہ گراؤنڈ فلور زمین تو اس کی ہے یہودی کی اب مسلمان ہیں فلسطینی ریاست فلسطین میں یہودی ریاست کے قاہل ہونے کی یہ تو ایک تاریخی بات ہے دوسری بات جس کے تعلق عقیدے سے ہے وہ یہ کہ یہودیوں میں کہاں سے آئی ہے جو ہیں یہ اصل میں نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا سام یہ اسی نسل سے ہیں یہ اسلامی نسل ہیں یعنی سام کی نسل سے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام کا زمانہ دور ہوتا گیا تو آہستہ آہستہ جس طرح باقی قوموں میں بت پرستی آتی گئی تو ان میں بھی بت پرستی آ اور ان کے بدھ جو ہیں وہ عموماً تین طرح کے ہوا کرتے تھے ایک تو ہر خاندان کے اپنے بوت ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ان بتوں کو یہ تراکیم کہا کرتے تھے اور دوسرا جو ان کا بت تھا تو اس کو کہتے ہیں پہلے اس کا نام تھا بعد اور مولک کیا نام تھا بعد اور مولک اور پھر ان دونوں ناموں کو جھوڑ کر اس کا نام یہودہ رکھ دیا گیا پھر بعد میں ان دونوں ناموں کو جوڑ کر اس بدھ کا نام کیا رکھ دیا گیا یہودہ رکھ دیا گیا اور پھر بعد میں چونکہ یہ در بدر رہے اور جب فلسطین پر ان کا قبضہ ہوا تو فلسطین پر ان کے قبضے کے بعد انہوں نے آ کر مسجد اقسام سلیمانی کی تعمیر کی ایک جگہ بنا دی حیک علی سلیمانی کے نام سے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اور وہاں جا کر اپنے اسی یہودہ بت کو انہوں نے فٹ کر دیا تو آج کے لیے جو مسجد اقصا کے لیے مر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسجد اقسا ہمارے قبضے میں آ جائے تو بحثیت مسجد ہونے کے ان کو مسجد اقساع سے کوئی دلچسپی نہیں ایسا دلچسپی ان کو ہیک علی سلیمانی سے ہے وہ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کا بت ہے کے جو ہے یہ پتھر کا بنا ہوا تھا اور یہ حقیقت ان کے جو پرانے بزرگ گزرے ہیں یہ ان کے مجسمے بنا دیتے تھے جو ان کی شریعت میں جائز تھے ہماری شریعت میں تو حرام ہے تو ان کے مجسمے بناتے تھے اور پھر آہستہ پر اور پھر آہستہ ایسا شیطان کے کہنے پر پر اس کے وسوسے انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی تو بدھ پرستی ان میں اس طریقے سے آئی ہے ان کے جو نامی گرامی پیغمبر ہیں وہ حضرت انگوشا علیہ السلام ہیں اور ظاہر قیرت علیہ اسلام کے جتنے حالات قرآن نے بیان کیے ہیں اتنی تفصیل تورات میں بھی ان کے حالات نہیں ہیں کہ کس طرح ان کی پیدائش ہوئی ایک ایسے وقت میں جب کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی اس کی حکومت کے زبان کے ذریعے بن رہا ہے تو اس کی تعبیر بتلا دی گئی تو اس زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام رامیس تھا ان کی استدا کے مطابق تو جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور پھر جس طرح کے فرآن میں ہے کہ جب حضرت موس علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل پر الحام کیا کہ تم اس کو ایک تابوت میں بند کر کے اس کو دریائے نیل میں ڈال دو اور چھوڑ دو تو یہ تابوت خود فرعون کے محل میں جائے گا اور وہاں میرے دشمن کے گھر میں ہی اس کی تربیت ہوگی تو بہرحال اس طریقے سے وہاں پر گئے اور قرآن مجسرہ اللہ نے کہا کہ القیقی تو عالی کا محبت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاء علیہ اسلام کی شکل کو ایسے بنا دیا کہ جو بھی اس کو دیکھتا تو بے اختیار اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی جب دیکھا تو ان کے دن میں بھی اس طرح کی محبت پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بچے سے آپ کو کیا خطرہ دیا جائے ان کو رہنے دو اور یہی محل میں ہی اس کی ہم تعلیم وغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح جس کے خطرے سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا وہی بچہ اس کے اپنے محل میں اس کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے نا نفقے پر پل کر جوان ہوا اور وہی فرعون کی حکومت کے زوال کا ذریعہ بنا اور موشا علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ یو کا کہا جاتا ہے یو کا بد یہ ان کے والد کا نام ہے پھر بار میں فرعون ہلاک ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی حکومت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دے دی پھر یہ وہاں پر رہے لمبے زمانے تک پھر ان پر وہاں پر بھی یاد آتا ہے پھر وہاں سے ہی نکلے تو آج کے دن فلسطین میں ہیں روس میں ہیں جرمنی میں رہے ہیں امریکہ میں ہیں ان جگہ مختلف جگہوں میں یہ رہے ہیں اس زمانے میں جو ان کی کتابیں ہیں مجموعی طور پر ان کی کتابوں کو عہد نام کہا جاتا ہے اور ٹیسٹ ٹامنٹ یہی کہا جاتا ہے بہت احسان نام ہے بہرحال عہد اس میں ان کی ٹوٹل کتابیں جو ہیں وہ تھرٹی نائن ہیں انتالیس کتابیں ہیں ان کی اور ان انتالیس کتابوں کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان کا جو پہلا حصہ ہے اس میں پانچ کتابیں ہیں جن کو تورات کہا جاتا ہے نمبر اے کتاب پیدائش کتاب پیدائش جو ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک پیغمبروں کے ہاتھ ہیں نمبر دو کتاب خروج کتاب خروج جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے اور ان کے بعد کے احادات ہیں نمبر تین جو ہے وہ کتاب اخبار ہے اور کتاب اخبار جو ہے اس میں قربانی کی شرائط اور کچھ مذہبی مسائل وغیرہ کا بیان ہے نمبر چار کتاب الاعداد اور کتاب الاعداد جو ہے اس میں قبائل کے حالات جو ان کے بارے قبیلے ہیں اور ہر قبیلے میں ٹوٹل کتنے افراد تھے تو اس کو بیان کیا گیا ہے اور نمبر پانچ کتاب استثنا تو کتاب استثنا میں مذہبی قوانین کو بیان کیا گیا ہے ان پانچ کتابوں کے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے دوسرا جو سلسلہ ہے ان کی کتابوں کا اس کو کہتے ہیں بینیم ایک کتاب ہیں ہیں تیسرا جو سلسلہ ہے اس کو کہتے ہے ہیں ہے یا کتیسم ہے کیا خدا جانا بہر حال یہ تیسرا سلسلہ ہے اور اس میں بارہ کتابیں ہیں اور ان میں سے جو نسبتاً مشہور کتابیں ہیں ایک ہے زبور، ایک ہے امسال سلیمان، ایک ہے ایوب ایک ہے دعوت نوع ایک ہے عذرا اور ایک ہے دانیا یہ عجیب بات ہے کہ تورات جو حضرت مسا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور جو حضرت اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی ان دونوں کتابوں کو انہوں نے مکس نہیں ہونے دیا اور دونوں کتابیں ان کے پاس الگ الگ محفوظ رہی ہیں تو یہ تین سلسلے ہیں ان کی کتابوں کے انتالیس کتابوں کے جن سب کو یہ جی عہد نام عطیف کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن عموماً جو حوالے آتے ہیں یا جو ہمارے اکابر حوالے پیش کرتے ہیں وہ پہلے سلسلے کی کے ہی حوالے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ان میں سے نسبتاً سب سے معتبر ان کے یہاں انہی کو سمجھا جاتا ہے اب رہی یہ بات کہ ان کی ان کتابوں کو اس طرح کس طرح کب مدعاً کیا گیا اور یہ ترتیب کس طرح بنائی گئی کہ انتالیس کتابیں ہوں اور ان میں سے پہلی پانچ کو تورات کے نام سے جمع کیا جائے اور پھر باقی بائیس کو بینیم کے نام سے جمع کیا جائے اور باقی جو بارہ ہیں ان کو کہتیسم یا کیتیسم کے نام سے جمع کیا جائے تو اب یہ جو باقاعدہ ترتیب بنی ہے اور یہ تدوین ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے تو تو یہ اور اللہ کے رہے اور اس کی ناراضگی کا شکار رہے تو اسی وجہ سے ان پر مختلف طرح کے حالات آتے رہے سو ستانوے میں سن پانچ سو ستانوے میں فائف نائنٹی سیون اس سال میں ने پر किया था نے حملہ کیا تھا کس نے حملہ کیا تھا مخت نثر نے اور جب اس نے یروشم پر حملہ کیا اقسا پر حملہ کیا تو ان کی جتنی بھی مذہبی کتابیں تھیں وہ لے کر اس نے ساری کی ساری ڈالی کسی کتاب کو باقی نہیں رکھا جب باقی نہیں رکھا اور ساری کتابیں ختم ہو گئیں تو اس زمانے میں حضرت وزیر علیہ السلام تھے تو انہوں نے اس کے بعد جب ان کے حالات تھوڑے سے اطمینان بخش ہوئے تو حضرت وزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے ان ساری کتابوں کو دوبارہ مرتب اور مدعن کیا پھر اس کے بعد یونانی ان, ان ٹریننس عجیب نام ہے اس نے دوبارہ یہودیوں پر حملہ کیا اور جب اس نے دوبارہ حملہ کیا تو پھر بھی یہی یہ ہوا کہ اس نے ان کی ساری مذہبی کتابوں کو جلا ڈالا اور اس کو ختم کیا اور کسی کتاب کو بھی باقی نہیں رہنے دیا تو دوبارہ جب ختم ہو گئی تو پھر جب یہودیوں کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تو ان میں سے اکثر راہبوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کے خاکے تھے تو انہوں نے دوبارہ اس کو مرتب کیا لیکن تیسری دفعہ رومیوں نے ان پر حملہ کیا جب رومیوں نے حملہ کیا تو رومیوں کے حملے کے بعد تو یہ قیدی بھی بنائے گیا اور ان پر سختی آئی لیکن بہرحال تھوڑا سا اطمینان کا جب ان کو وقت ملا تو پھر اپنے طور پر انہوں نے تیسری دفعہ اپنی کتابوں کو مرتب کیا پھر رہی یہ بات کہ یہ ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں یہ ہیں کون سی زبان میں اور کون سی زبان میں لکھی گئی تو, اصل زبان تو ان کی عبرانی تھی, ان کی جو اصل زبان تھی وہ کون سی تھی عبرانی تھی اور شروع میں یہ عبرانی ہی زبان میں تھی لیکن بعد میں جب ان پر حالات آئے اور یہ کتابیں تباہ ہوئیں تو پھر آرامی زبان میں ان کو دوبارہ गया گیا جب پھر دوبارہ یہ کتابیں تباہ ہو گئیں اور ان کو جلا دیا گیا ختم کیا گیا تو تیسری دفعہ ان کو یونانی زبان میں لکھا گیا تیسری دفعہ کون سی زبان میں لکھا گیا یونانی زبان میں اور چوتھی دفعہ اس کو آخر میں پھر عبرانی زبان میں لکھا گیا لیکن اب اس زمانے کی جو عبرانی زبان ہے اور جو قدیم زمانے میں عبرانی زبان تھی ان کا رسم الخط آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہے تو بہرحال حال اتنی زبانوں میں یہ کتابیں چینج ہوتی رہیں رہی لہذا آج اگر کہا جائے کہ جس آ... اصل زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ یہودیوں کے پاس آج محفوظ نہیں ہیں تو یہ جی دعوت سو فیصد سچا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی مبادلہ نہیں ہے یہ تنود یا تلمود یہ کیا چیز ہے یہ ان کا ایک چھوٹے سے صحیفہ ہے اور یہ واحد کتاب ہے ان کی کہ جس کو سند متصد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے چھوٹا سا صحیفہ ہے اور یہ واحد صحیفہ ہے آسمانی اور مذہبی صحیفہ کہ جس میں انہوں نے سند بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے باقی جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں کہیں بھی ان کی سند وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں اور اس صحیفے میں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حضاتی زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کی دو شرحیں دیکھی گئی ہیں اور دونوں کا نام جمعرہ ہے دونوں کا نام کیا ہے جمہرہ ایک شرح بائبل میں دیکھی گئی اور ایک شرح فلسطین میں لکھی گئی لیکن صرف تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے باہر اس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا اب چونکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ تورات اور زبور ان دونوں میں کیا ہوئی ہے تحریف ہوئی ہے ان میں تحریف ہوئی ہے یہ جو تینوں آسمانی کتابیں ہیں ان میں کیا ہوئی ہے تحریف ہوئی ہے تو وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر ہم ان کتابوں کے محرف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے قرآن نے بھی صاف کہہ دیا کہ یہ حرف نمبازی کہ یہ قرآن اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے رہتے ہیں تو وہ کون کون سے اسباب ہیں نمبر ایک ان پر چونکہ مسلسل جنگیں مسلط رہی ہیں یہودیوں پر مسلسل اور ایک ڈر کر یا بھاگ کر یا کھا کر جب جاتا ہے یا شکست کھا کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلتا ہے اس کو پھر مذہبی چیزوں کا عموما زیادہ خیال نہیں رہتا تو یہ مسلسل جنگیں جو ہیں یہ بھی ان کی ان کی کتابوں کی اور پھر بار بار ان کی کتابوں کا جز جانا جو ہے یہ کتابیں ان کی جلائی بھی گئی پھر انہوں نے حافظے سے لکھی تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابیں محرف ہو گئی ہیں دوسری وجہ اس کے اس دعوے کی یہ ہے کہ ان ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی زبان بھی تبدیل ہو گئی اب ظاہر ہے کہ اردو زبان جتنی بھی چاہے میٹھی ہو یا انگلش زبان یا فارسی زبان لیکن یہ قرآن کی کسی آیت کا ہی سو فیصد ہنڈریڈ پرسینٹ وہ مطلب تو نہیں ادا کر سکتی جو قرآن کی کوئی آیت عربی زبان میں اپنا مفہوم خود ادا کرتی ہے تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جب زبان چینج ہوتی ہے تو اس میں لازماً کمی زیادتی ہوتی ہے تو بار بار ان کی آسمانی کتابوں کی زبانیں چینج ہوتی رہیں تو اس چینجنگ کا اثر کیا ہوگا وہ ان کی کتابوں کی تحریر پر اس کا اثر پڑا ہے تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کتنے لوگوں نے مدون کیا کب مدون کیا تو ان میں سے کسی کے حضرت سوائے حضرت اور زیر اسلام کے اور کسی کے حضرت معلوم ہے ہی نہیں اور یہ جی تم نے پڑھا ہے یہ جی ہمارے ہاں بھی ایک متفقہ اصول ہے کہ اگر کسی کتاب کا مصنفی معلوم نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا اور پھر وہ کتاب جس کے آسمانی ہونے کا دعویٰ کیا جائے اور اس کے مدم کا پتہ نہ چلے تو پھر وہ کتاب کیسے معتبر ہو سکتی ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ ان کی آسمانی کتابوں میں کچھ ایسی خبریں یا ایسی باتیں یا ایسے قصے پائے جاتے ہیں کہ جو ان کتابوں کے نزول کے وقت تھے ہی نہیں وہ تو بعد میں آئے ہیں اب مثال کے طور ہمارا قرآن ہے اگر قرآن میں ٹرین کا پورا فارمولہ پایا جائے یا جہاز کا پورا فارمولہ پایا جائے وجود نہ جہاز کا وجود تھا لیکن ان چیزوں کا اس میں شامل ہو جانا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بعد میں کسی نے شامل کیا تو اس طرح کے بار کے اس, اس طرح کے حالات کا آ جانا یہ جی بھی درد ہے اس بات کی کہ یہ کیا ہے محرف ہے جبکہ ان کی عناجر اور ان کی تورات اور ان کی آسمانی کتابوں میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں یہاں پر ایک فرق ضرور ہے ایک پیشن گوئی کہ آئندہ جا کر یہ کام ہوگا یہ چیز اور ہے اس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے اور اس کے تعلق انشاء سے ہے اور ایک ہے کسی بات کی خبر دینا کہ یہ کام اس طرح ہوا خیادان کی جس وہ کتاب نازل ہو رہی تھی وہ سوخ اس وقت اس کام کا وجود بھی نہیں تھا اب مثال کے جیسے امیر جائے کہ جی یہاں پر دور حدیث کے طلبہ میں فلاں طالب علم جو ہے اس کے پاس اس طرح کی کار تھی وغیرہ اور یہ بات قرآن میں ذکر ہو تو بھائی دور حدیث اور کار اور اس چیز کا تصور قرآن کے زمانے میں اس کا تصور کہاں تھا تو یہ خبر ہے یہ سٹوری ہے اس میں اور پیشنگوئی میں زمین و آسمان کا فرق ہے